رسول کریم امآباد فعودہ شعطان بسم اللہ الرحمٰن الرحیم السانی یفق کو سبق نمبر دو سو انہتر آیت نمبر ایک سے انیس تک لیسن نمبر ٹو سکسٹی نائن آیت ون ٹو نائنٹین سورت قاف لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قسم ہے قرآن مجید کی بزرگی والے قرآن کی بل بلکہ عجبو انہیں تعجب ہوا ان کے جاہم آگیا ان کے پاس منظر ایک ڈرانے والا منہم ان میں سے فقال ال تو کہا کافروں نے حاضا یہ شع ان ایک چیز ہے عجیب بہت عجیب کیا جب متنا ہم مر جائیں گے وکنا اور ہم ہوں گے ترابن مٹی زال کا یہ رج پھر آنا ہے پلٹنا ہے ب دور کا قد تحقیق علمنا ہم نے جان لیا ماتن قسل اردو جو کمی کرتی ہے زمین منہ ان میں سے و اندنا اور ہمارے پاس کتابن ایک کتاب ہے حفیظ محفوظ حفاظت کرنے والی بل بلکہ تذبو انہوں نے جھٹلایا بلحقی حق کو لما جب جا وہ آ گیا ان کے پاس فہم تو وہ فی امرن ایک معاملے میں ہیں مریض مسترب افلم یور کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں علس سما آسمان کی طرف فوقہم اپنے اوپر کیفا؟ کس طرح بنایا ہم نے اس کو وزین اور زینت بخشی ہم نے اس کو وما لہا اور نہیں اس کے لیے من فروج کوئی شگاف بل اور زمین مددنا نہ بچھایا ہم نے اس کو والقینا اور ڈالے ہم نے فی اس میں رواسیا پہاڑ و اور اگائے ہم نے فیہا اس میں من کل زوجن ہر قسم کے جوڑے بہیج بارونق تبصیرتن دکھانے کو و ذکر اور نصیحت لکل عبد منیب واسطے ہر رجوع کرنے والے بندے کے منزلنا اور اتارا ہم نے منسما آسمان سے ما ام مبارکن برکت والا پانی فمبتنا پھر اگائے ہم نے بھی ساتھ اس کے جناتن باغات وحب الحسید اور اناج کٹنے والی کھیتی کا ون اور کھجور کے درخت باسقاتن بلند و بالا لہا ان کے لیے تلعن خوشے ہیں نزید تہ بر تہ رسکن رزق للعباد بندوں کے لیے نا اور زندہ کیا ہم نے بھی ساتھ اس کے بلدتن ایک زمین کو مئی مردہ کزال کا اسی طرح الخروج نکلنا ہے کزبت جھٹلایا قبل ہم ان سے قبل قوم قومنوہ نے وہ اصحاب رس اور اصحاب الرس نے وہ سمود اور سمود نے وعاد اور آد نے وہ اور فرعون نے اخوان اور لوت علیہ السلام کے بھائیوں نے اسحاب العکا اور ایکہ والوں نے وقوم طبع اور قوم طبع نے کل کز زبر رسول سب نے جھٹلایا رسولوں کو فحقہ تو حق ہو گئی وعیدی میری وعید افعینا کیا بھلا ہم تھک گئے تھے بالخلق کل اول پہلی تخلیق سے بل ہم بلکہ وہ فی لبسن شک میں ہیں من خلق جدید نئی تخلیق کی طرف سے ولقد خلق نل انسان اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو ونا اور ہم جانتے ہیں ما۔ کیا تو وسوسے آتے ہیں خیال آتے ہیں بہی ساتھ اس کے نفسو اس کے نفس میں اس کے دل میں منہنو اور ہم اقربو زیادہ قریب ہیں اس کی طرف من حبل شہ رخ سے بھی زیادہ حبل رگ ورید شہرگ یا رگ جان سے بھی بڑھ کر اس جب یا تلق جا لیتے ہیں المتلق قیانی دو لینے والے انل یمی دائیں طرف سے ونش شمالی اور بائیں جانب سے قید بیٹھے ہوئے مائل فیزو نہیں بولتا من قول کوئی بات اللہ مگر لدئی اس کے پاس رقیبن ایک محافظ ہے نگران ہے اتیت تیار حاضر وجاعت اور آ گئی سکرت الموت موت کی بے ہوشی بلحق حق لے کر کا یہ وہی چیز تھی ما کنتا جو تھا تو من ہوں اس سے تہید تو بدکتا تو بھاگتا بسم اللہ الرحمن الرحیم 121. قفوى القرآن المجيد 122. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وألقينا فيها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 بدن جن والنخل باسقات لها طلع نضيد وید للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 129. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 110. وعاد وفرعون وإخوان نوط 111. وأصحاب 129. كل كذب الرسل فحق وعيد 120. أفعينا بالخلق الأول 121. بل هم في لبس من خلق جديد 122. ولقد خلقنا الإنسان 123. ونعلم ما توسوس به نفسه 124.